بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معمل میں ہمارا اعتبار ناؤ کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں